فلا پس اس نے تصدیق نہ کی وہ ایمان نہ لایا ولا صلح اور نماز نہ پڑی ولا ہاں لیکن جھٹلایا اور منہ پھر لیا سم مذہب الا مکو پھر اپنے گھر والوں کی طرف اتراتے ہوئے گیا اکڑتا ہوا گیا غرور و تکبر کے ساتھ اولا لکف فاولا فا پس اے اترانے والے تیرے لیے بربادی ہے پھر تیرے لیے بربادی ہے ثم اولا لکف فاولا فا پھر تیرے لیے بربادی ہے پھر تیرے لیے بربادی ہے یہ آیت کریمہ ابو جہل کی مذمت میں نازل ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جا کر یہ آیت سنائی تو ابو جہل کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدا سے کہہ دو جو کرنا ہے کر لے میرا کچھ نہیں بگڑتا نوزب اللہ نظالے میں بہت طاقتور ہوں لیکن غزوہ بدر کے موقع پر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں زریل و رسوا ہو کر مارا گیا سبل انسان کا سدا کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا اس کی جو مرضی آئے کرے نہیں شریعت کی پابندی اس پر لازم ہے یہ آزادی کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے قرآن کے روح سے غلط ہے آزاد اسے نہیں چھوڑا گیا وہ پابند ہے شریعت کا شریعت کے حدود میں رہ کر آزادی ہے الم یقنفا مم کیا وہ ایک منی کا قطرہ نہ تھا یوم نہ جو ڈالا گیا اس کی حیثیت کیا ہے سم مکان اعلی پھر وہ جمع ہو خون بنا فل قصو پھر اللہ نے اسے پیدا کیا پھر اسے ٹھیک ٹھیک پیدا کیا جس چیز کی ضرورت تھی وہ اسے دی فجا من ہوئی رقر اول پھر اللہ تعالی نے اسی سے اس کے جوڑے بنائے مذکر اور مونس کہ آج کسی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہے تو کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت علیہ سالی کا بے قادری نعلی مئوتا کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے